شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نکتے میں جاری ہے دسویں نقطے میں استاد محترم خلافت عثمانیہ اور عثمانی سلاطین کا تذکرہ فرما رہے ہیں قططنطینیہ کی فتح اور قططنطینیہ کے فاتح سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کا تذکرہ چل رہا ہے آج کے سبق میں ان شاء اللہ فتح خستنطنیا کے اسباب کا جائزہ لیا جائے گا میرے بھائیوں بہنوں خسنطنیہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اسلام کے ابتدائی ادوار سے ایک طویل عرصے پر محیط ان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے کئی نسلوں نے کوشش کی اور بالآخر بنی عثمان کے دور حکومت سے ان کوششوں میں بہت تیزی آ گئی ہم دیکھتے ہیں کہ دولت عثمانیہ کے جو سلاطین تھے انہوں نے اسباب کو جمع کرنے کی جو سنت ہے اس پر بہت سختی سے عمل کیا یعنی صرف ہوائی باتوں سے انہوں نے وقت نہیں گزارا بلکہ تیاری بھی کی محمد فاتح نے اسی سوچ کی پیروی کی اور یہ بات ان کی جہادی زندگی سے پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرنے میں بڑے حریص تھے و عید الحم من قو و مر ربات الخیل سرفال کی آیت نمبر ساٹھ ہے اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ دین کے غلبے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طرح کی قوت فراہم کی جائے اور جنگی تیاری میں کوئی سستی برداشت نہ کی جائے انہوں نے اپنے مبارک جہاد کی صورت میں اس آیت کی عملی تفسیر امت کو دکھائی خسنتنیا کے محاصرے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور اپنے دور کا مروج ہر طرح کا اسلحہ جمع کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی مثلا توپیں گھڑ دستے اور تیر انداز وغیرہ وغیرہ جیسے اس زمانے میں امریکہ کے خلاف لڑنے والے طالبان اور مجاہدین راتوں کو دیکھنے والی دوربینوں کا سہارا لے رہے ہیں یہ مروجہ اسلحے کی ایک مثال ہے راتوں کو دیکھنے والی ان دوربینوں کی ایک ایسی دہشت افغان فوج پر قائم ہے کہ اس کا ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پورے دن کسی پوسٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کوئی حرکت نظر نہیں آتی اور رات کو جب آپ آتے ہیں تو کسی بھی قسم کی حرکت وہاں دکھائی نہیں دیتی آپ شک کرنے لگیں گے کہ شاید یہ کوئی قبرستان ہو محمد فاتح رحمہ اللہ کی قیادت میں جس لشکر نے قطونطینیا کا محاصرہ کیا اس کی تیاری دینی اصولوں پر کی گئی تھی اور اس کی تربیت میں ایمان تقوی امانت داری فرض شناسی جیسی اعلی اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا ان کی اس تربیت کی نگرانی اللہ والے علماء نے کی افراد کی تربیت میں کتاب اللہ اور سنت نبوی کو منہج بنایا گیا ان کی ان مندرجہ ذیل اصولوں پر تربیت فرمائی اب ہم ان اصولوں کو ترتیب وار ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ نمبر ایک اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی اپنا بیٹا وہ تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے اور ان کمالات کی کوئی حد نہیں نمبر دو اللہ تعالی ہر چیز کا خالق مالک اور حاکم ہے اللہ الخلق الامرو سر آراف کی آیت نمبر چون سن لو اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا نمبر تین اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات میں ہر نعمت کا منبع ہے خواہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ظاہر ہو یا پوشیدہ اللَّهِ اللہ سر کی آیت نمبر 53 اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالی کی دی ہوئی ہیں نمبر چار اس کا علم ہر ایک چیز کو محیط ہے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اس کے علم نے زمین و آسمان میں کوئی مخفی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں اور جو کچھ انسان چھپاتا ہے اور جو کچھ ظاہر کرتا ہے سب اس پر آیا ہے وَأَنَّ اللہ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا سورہ اطلاق کی آیت نمبر 12 اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ انسان کے آمال کو اپنے فرشتوں کے ذریعے ایک ایسی کتاب میں محفوظ کر رہا ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز کا شمار رکھتی ہے اور مناسب وقت پر ان بیانات کو لوگوں کے سامنے اللہ تعالی نشر کرے گا مافل اللہ رقی بن آتی وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان یعنی لکھنے والا کاتب تیار ہوتا ہے نمبر 6 اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کئی امور کے ذریعے آزماتا ہے ایسے امور جو اس کی پسند کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ اس طرح انسانوں کی اصلیت کو عملا جانتا ہے کہ کون اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور ظاہر و باطن سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس طرح نیابت امامت اور سیادت کے لائق ٹھہرتا ہے سردار اور حاکم بننے کے لائق ہوتا ہے اور کون ان میں سے بے صبری اور غیز و غذب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناکام ٹھہرتا ہے اور نیابت و سعادت سے محروم ہو جاتا ہے اللو خلقلمحیات علیم ایم احسن و عملہ سر ملک کی آیت نمبر دو جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے یعنی یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے اس کی تربیت انہیں دی جاتی تھی نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کو توفیق دیتا ہے اور اسے نصرت و تائید سے نوازتا ہے جو اس کی پناہ حاصل کرتا ہے اور اس کی نگہبانی میں چلا جاتا ہے اور ہر حال میں اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے اِنَّ وَلِي اللَّهُ الذي نزل الکتاب اللہ صن یقیناً میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری یہ کتاب اور وہ حفاظت کیا کرتا ہے نیک بندوں کی نمبر آٹھ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں بل اللہ فعبد وکم کم منشا کیرین زمر بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ نمبر نو اللہ کریم نے قرآن پاک میں توحید اور عبودیت کے مضمون کی خوب وضاحت فرما دی ہے دولت عثمانیہ کے علماء نے افراد اور اپنے مجاہدین کی تعلیم و تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج تربیت کی پوری طرح پابندی کی ہے اور درج ذیل پہلوؤں پر خصوصی توجہ فرمائی ہے نمبر ایک یہ زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے فانی ہے اور اس دنیا کی زیب زینت کا سامان کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تھوڑا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كالم لم تغن بالامس كذلك نفصل الایات لقوم يتفکرون سوره یونس کی آیت ہے پس دنیاوی زندگی کے عروج زوال کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے پانی کے اتارنے کے نتیجے میں پودے اگے اور زمین سرسبز ہوئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار اور وہ خوب خوبصورت ہو گئی اور یقین کر لیا اس کے مالکوں نے کہ اب انہوں نے قابو پا لیا ہے یعنی زمین کی پیداوار سے اب وہ بہت فائدہ اٹھا لیں گے تو اچانک آ پڑا اس پر ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب رات یا دن کے وقت بس ہم نے کاٹ کر رکھ دیا اسے گویا کل وہ یہاں تھی ہی نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سرسبز اور ہرے برے کھیت کو نیز تو نابود کر دیا جیسے کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا یوں ہی ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے کل متا دنیا قلیل کہہ دیجیے کہ دنیا کا سامان بہت کم ہے دوسری بات ساری خلق خدا نے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات نے اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کے بارے جواب دہ ہونا ہے نیک جنت میں اور بد کردار دو زخ میں ہوں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا اسے کسی عمل کا پابند نہیں کیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تیسری بات جنت کی نعمتیں دنیا کے سب درد و غم اور تلخی اور تھکاوٹ کو بھلا دیں گی اور اسی طرح جہنم کی آگ اس دنیا کی ہر راحت اور آسودگی کے خیال کو دل سے محو کر دے گی اف را ات امتعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون سوره شعرا کی کیا تم نے کچھ غور کیا اگر ہم لطف اندوز ہونے دیں انہیں چند سال پھر یہ عرصہ گزرنے کے بعد آئے ان پر وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا تو کیا نفع دیں گے انہیں اس وقت وہ ساز و سامان جن سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے تھے چوتھی بات جنت یا یادو زخم انسان کے تہرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہولنا اور شدتوں کے ایک طویل سلسلے سے گزرنا ہوگا یا ایوہ الناس اتقو ربکم <سلام> انہ زلزلت الساعت شیئن عظیم یوم ترونہا تذهل کل مردعت عم اردعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتر الناس سکارا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے اپنے رب کی ناراضگی سے یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے لخت جگر سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے اس سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ عورت اپنے حمل کو ہولناکی کی وجہ سے گرا دے گی وہ ترنا سا سکارا ماہرا اور آپ لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ وہ نشے میں مست ہوں وہ نشے میں مست نہیں ہیں بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے یہ سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت ہے اللہ کریم کا ارشاد ہے فقی فتح تقونا ان کفر تم یوم نشیبہ امن فکر مفغلہ ذرا سوچو کہ تم کیسے بچوگے اگر تم کفر کرتے رہے قیامت کے دن تم کیسے بچ پاؤگے جو بچوں کو بڑا بنا دے گا گا اور آسمان پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا پانچویں بات ان ہولناکیوں اور تکلیفوں سے نجات جہنم سے دوری اور جنت کی کامیابی کا واحد راستہ اللہ پر ایمان اور اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کرنا ہے انصالحاتی لہم جناتی انہار غال فوج القبیر یقیناً جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یقینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں دولت عثمانیہ کے اللہ والے علماء ربانی علماء منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہے اور افراد سپاہ قائدین اور معاشرے کو زمین میں پیغام الہی کو پھیلانے اور الاء کلیمت اللہ میں اپنا کردار ادا کرنے پر صبر و استقامت کی تلقین کرتے رہے ان علماء کرام نے انہیں یہ احساس دلایا کہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے ان انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے وہ صبر و استقلال اور نصیحت کے ذریعے انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی نیک اعمال کا اجر انہیں اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اسی تربیت کی وجہ سے فوج اور قائدین کے اندر غیر و حمیت اور جذبہ و عظیمت جیسی اعلی صفات نظر آتی تھی خود محمد فاتح رحمہ اللہ کی بھی اسی ترتیب پر تربیت ہوئی تھی یہ محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے اشعار کا ترجمہ ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اشعار میں کیا کہتے ہیں میری آرزو ہے کہ میری تمام کوششیں میرے دین یعنی اللہ کے دین کی خاطر صرف ہوں میرا عزم ہے کہ میں اپنے لشکر و سپاہ جو در حقیقت خدائی لشکر ہے کی مدد سے تمام کافروں کے خلاف جنگ کروں میری سوچ کا محور و مرکز فتح و نصرت اور اللہ کے فضل و کرم سے کافروں پر کامیابی حاصل کرنا ہے میرا جہاد جان و مال کا جہاد ہے اللہ تعالی کی فرما برداری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں میرا شوق ہے کہ میں کروڑوں مرتبہ اللہ کی رضا کے خاطر جنگ کروں میری امید اللہ کی مدد اور دشمنان خدا کے مقابلے میں اس سلطنت کا عروج ہے